اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منفق ہیں اور کچھ مدیاں والے ان کی خو ہو گئی ہے نفق تم انہیں ناؤ جانتی ہم انہیں جانتی ہیں جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے